قرآن مجید سے ایک جھلک نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے اشراز الحجہ کی راتوں کی قسم کھائی ہے جو کہ ان ایام کے لیے بڑی فضیلت کی دلیل ہے ولفجری ولاشر نمبر دو اللہ تعالیٰ نے حضرت سید البراہیم علیہ السلام سے حج کا اعلان کروا دیا کروایا واضح فن ناصب بالحج اور پھر اسی آیت میں اشراض الحجا کو ایام معلومات کا لقب عطا فرمایا نمبر تین قرآن مجید میں حج کے بارے میں جہاں آیات ہیں وہاں ضمن ان مبارک ایام کا تذکرہ موجود ہے اسلام کا مقدس فریضہ حج انہی مبارک ایام میں ادا ہوتا ہے اور حج کے تمام فرائض اشرا ذی الحجہ میں ادا ہوتے ہیں اور بعض مناسق ایام میں تشریق ہیں سبحان اللّہ وبحمدی سبحان العظیم نمبر چار سورہ کوسر میں کئی مفسرین کے نزدیک فصول کا ونہر میں دس ذی الحجہ کی نماز فجر یا عید کی نماز اور قربانی کا تذکرہ ہے نمبر پانچ صورت الصوف میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خواب اور اپنے لقت جگر کی قربانی کا واقعہ ہے یہ سب اسی مبارک عشرہ میں پیش آیا نمبر چھ سیدنا موسا علیہ السلام کو تیس راتوں کی خلوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے طلب فرمایا پھر دس دن مزید روک لیا کئی مفسرین کے نزدیک یہ دس دن عشرہ ذی کے تھے نمبر سات دین اسلام کے مکمل اور کامل ہونے کا عظیم قرآنی اعلان اور اتمام نعمت کا اعلان اسی مبارک عشرہ کے ایک دن يعني نوز الحجك هو اليوم أمللت لكم دينكم